Ahamdiyat Zindaba Ahamdiyat Zindaba Ahamdiyat Zindaba Ahamdiyat Zindaba Ahamdiyat Zindaba Ahamdiyat Zindaba Ahamdiyat Zindaba You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamdiyat زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئے صدی میں ہم داخل ہیں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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ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 الحمد البدل تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے جزا و سزا کے دن کا مالک ہے و کا نس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا لیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غضب کا مورت بنائے گئے اور نہ ہی ان کا راستہ جو گنگشتہ راہ ہو گئے السلام علیکم و رحمت اللہ الہ الا اللہ دہولہ شو واشدن محمد مدو Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki نبح یہ دن سراتی سرات لگین ویریل ہر احمدی جو اپنے آپ کو حض مسیم علیہ والسلام کی بیت میں شامل کرتا ہے روحانی اخلاقی علمی اعتقادی بہتری کے لیے ایک عہد کرتا ہے اور اس دور میں جب اللہ تعالی نے ہمیں ایم ٹی اے کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور جماعتی پروگرام جلسے اقبات اور سب سے بڑھ کر بیعت کے حوالے سے عالمی بیعت میں تو ایم ٹی اے اور انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں اہم دی شامل ہوتے ہیں اس لیے ہر وہ احمدی جو پیدائشی اہمدی ہے یہ خود بیت کر کے احمدیت میں شامل ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو بیت کے عہد کا پتہ نہیں بس اگر ضرورت ہے تو اس چیز کی كہ ہم بیعت کرنے کے بعد اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں اور بیعت کے عہد کو سامنے رکھیں اگر ہم بیعت کی شرائط میں بیان کردہ اخلاقی بہتری کی شرائط کو ہی سامنے رکھیں تو ہمارے اخلاقی معیار معاشرتی تعلقات کاروباری معاملات اور روزمر... روزمرہ روزمرہ كے کہ لین دین معاملات گھریلو اور آئلی معاملات ان میں سب میں ایک غیر معمولی بہتری اور بلندی پیدا ہو سکتی ہے لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ان معیاروں سے بھی بہت دور ہے جو حز مسلمسرات اسلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں اس تعلق میں اس تعلق سے اپنی شرائط بیت میں جن باتوں کی طرف اپنی توجہ دلائی ہے ان میں سے چاندے کیے ہیں مثلا کہ جھوٹ نہیں بولنا ظلم نہیں کرنا خیانت سے بچنا ہے نفسانی جوشوں سے مغلوب نہیں ہونا عام دنیا کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کی وجہ سے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہیں دینی تکبر نہیں کرنا آج ہی اختیار کرنی ہے خوشخرکی کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے عموماً بنے نو انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے ہم اگر ان باتوں پر توجہ دیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہم اپنے اعلی اخلاق ہم اپنے اخلاق کے معیار بڑھا سکتے ہیں اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکتے ہیں نہ صرف اخلاق کے اعلیٰ معیار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اندر بھی ایک قابل فکر تعداد ایسی ہے جو باوجود بیت کے عہد کے ان باتوں پر عمل نہیں کرتی جب تک ہم جب تک ہم ذاتی طور پر ایسی صورتحال سے نہیں گزرتے جہاں ہم اپنے حقوق قربان کر کے یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اپنے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا ہو ہم بڑے زور شور سے یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے اور جو یہ نہیں کرتا وہ بڑا ظلم کرتا ہے لیکن جب ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہوں تو ہم میں سے اکثریت ان اخلاق کو بھول جاتی ہے ضرورت ہو اگر ضرورت پڑتی ہے تو اپنی بات کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ اس میں سچائی نہیں رہتی بلکہ وہ جھوٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے اپنے حق کے حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ ظلم بھی کر جاتے ہیں بعض لوگ بعض دفعہ خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور جھوٹی گوائیاں اپنے آپ کو خیانت سے بچانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے تو اکثر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں آج ہی دکھانے کے بجائے انا غالب آ جاتی ہے اور بسا اوقات تکبر کا کم یا زیادہ اظہار بھی ہو جاتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ قضاء کے بعض معاملات جب میرے سامنے آتے ہیں تو جھوٹ اور سچ کو ثابت کرنے کے بجائے حق لینے کے بجائے ہارٹ تھرمی اور ضد کا ایسا اظہار ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی کاروباروں <خصف> میں سچائی پر بنیاد كے بجائے ذاتی مفادات حاصل كرنے كی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے اس پر مستضاد یہ كہ وكیل جو كیے ہوتے ہیں فری کین لیں وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھانے کے لیے اور اپنی بڑھتری ثابت کرنے کی کوشش میں ایسی غلط دیاں کرتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں یا میاں بیوی بی کے جھگڑے کے یا کسی بھی قسم کے معاملات ہوں وکیلوں کی وجہ سے طول پکڑ جاتے ہیں بس احمدی وکیلوں کو بھی چاہیے اور فری کین کو بھی کہ وہ اپنے عہد بیت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے مفادات پر ترجیح دیں یہ تو ظاہر ہے کہ جھگڑے ہوتے ہی اس وقت ہیں جب صحیح طور پر یا غلط جائز یا نجائز شکوے اور شکایتیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں بدزنیاں پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں ایسے وقت میں ایک مومن کا کام ہے کہ جھگڑوں کو طول دینے کے بجائے اپنی ضدوں پر اڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اندر نرمی پیدا کر کے جماعتی نظام یا کتابیں اپنے معاملات لائیں اور کوشش یہ ہو کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہم نے ان غلط فہمیوں یا جائز ناجائز شکایتوں کو دور کر کے آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنی ہے لیکن اگر جس کے ذمہ حق بنتا ہے اور جس کا حق بنتا ہے دونوں ضدی طبیعت کے مالک ہوں تو پھر جماعت چاہے جماعتی نظام ہے یا قضاء ہے یا عدالت ملکی عدالت بھی ہے یہ سب جیسے بھی انصاف پر مبنی فیصلے کریں کبھی بھی معاملہ انجام کو نہیں پہنچتا ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں اپیلیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر اگر قضاء میں آئے ہوئے فریق کا پانچ رکنی کذا کا بورڈ بھی فیصلہ کر دے تو پھر بھی جس کے زمانے حق بنتا ہے بعض ہوا وہ حق مار جاتا ہے اور حق نہیں دیتا یہ فیصلہ تو سیم ہی کرتا ہے یا پھر مجھے لکھ لیتے ہیں یہاں پر بڑا ظلم ہوا ہے آپ خود اس معاملے کو دیکھیں اور یہ شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے اور حقیقت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اظہار انا اور ضد کی وجہ سے ہوتا ہے بس اگر جھگڑوں کو ہم نے آسن رنگ میں نپٹانا ہے تو زدوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے بلکہ بعض اوقات جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے حق اگر بنتا بھی ہے تو اس حق کے لینے میں دوسرے فریق کو سہولت دین دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض دفعہ کچھ حد تک حق چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کا آنا ذو فرنزر نہ تم علام ون تصدق ہوں خیر الرکھوں ان کو میں اور اگر کوئی تنگال ہو کر آئے تو اسائش ہونے تک اسے مہلت دینی چاہیے اور اگر تم اپنے قرض معاف کر دو خیرات کر دو تو یہ بہت اچھا ہے اگر تم علم رکھتے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم پر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں جب مجبوریاں ہوں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بہت سے معاملات میں چھوٹ دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے ہمیں ہمارے معاملات میں پکڑنے لگ جائے تو ہمارا کچھ ٹھکانا نہ رہے بس ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں نرمی اور سہولت کا سلوک کریں یہ ایک اصولی ہدایت ہے روزمرہ کے معاملات میں بھی کاروباروں کے معاملات میں بھی قرضوں کے لین دین کے معاملات میں بھی یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممنوں کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ تم دنیا میں رحم اور نرمی سے کام لو تو آسمان پر خدا تعالیٰ بھی تم سے رحم کا سلوک کرے گا ورنہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک دن حساب ہوگا اگر اللہ تعالیٰ صرف حق پر فیصلہ کرنے لگے تو بخشش بڑی مشکل ہو جائے بس اللہ تعالیٰ کے رحم اور بخشش کو جذب کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں اپنے معاملات میں نرمی اور رحم کا سلوک ایک دوسرے سے کرنا چاہیے نہ کہ صرف سختی اور پکڑ اور صرف اپنے حق کی فکر ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض وصول کرنے والوں کو قرض دینے والے سے نرمی کا سلوک کرنے پر سواب کی خوشخبری دی ہے جو ایک روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے قرض کی رقم لینی ہو اور وہ اسے مقرر، اس کو مقررہ معیار گزرنے کے بعد مولد دیتا ہے تو ہر وہ دن جو مولد کا گزرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات تمہاری بلاؤں اور مشکلات کو مصیبتوں کو دور کرتے ہیں بس کیا ہی اعلیٰ سادہ ہے کہ اپنے بھائی کو سہولت دینا ثباب کا مستقی بنا رہا ہے اور بہت سی بلاؤں اور مشکلوں سے بھی ہمیں بچا رہا ہے بس اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی نیکی تو اجر کے بغیر نہیں چھوڑتا اگر ہم قرآن کریم کہ اس کی اس سنہری ہدایت کو یاد رکھیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعت کو سامنے رکھیں تو ایک پرمن معاشرے کا قیام عمل میں آئے بے چینیاں پھر نہ پھیلیں کبھی رنجشیں لمبی نہ چلتی چلی جائیں فیصلوں پر عمل درآمد کرانے والے اداروں کا بھی حرج نہ ہو وہ ان جھگڑوں کو نپٹانے کے بجائے کسی تعمیری کام کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کذا کا بھی حرج نہ ہو گوکا اسی مقصد کی بنائی گئی ہے کہ فیصلے ہوں لیکن اگر فیصلوں کو ماننے میں دونوں فریق نرمی کا سلوک کا رویہ رکھیں تو بلا وجہ کا حرج نہ ہو اور بعض دفعہ بعض معاملات ایک ہی معاملے کے لمبا چلنے کی وجہ سے دوسرے معاملات متاثر ہوتے ہیں وہ متاثر نہ ہو اور خود فریقین کو جو قضاء میں آنے یا عدالتوں میں جانے اور وکیل کرنے کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں ان سے ہی بچت ہو جائے بعض دفعہ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہی چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو اور اس کے لیے جہاں تک جائے جا سکتا ہے جائے, جائے اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی لکھتے ہیں بعض لوگ بعض فری کہ اب آپ اس معاملے کو دیکھیں تو اگر ضدے نہ ہوں نائے نہ ہوں تو پھر میرا وقت بھی ان فضولیات میں ضائع ہونے سے بچ میں بعض دفعہ معاملات دیکھنے کے بعد جب فریقین کو جواب دیتا ہوں تو لیکن اگر ان کی مرضی کا جواب نہیں ہوتا تو پھر بھی اپنی بات پر وہ ضد پر قائم رہتے ہیں اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں اور یہی ضد ہوتی ہے کہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو اور سہولت بھی ہم نے کوئی نہیں دینی دوسرے فریق کو میرے واضح طور پر لکھنے کے باوجود بعض دفعہ نہایت جٹائی سے تیسرے چوتھے مہینے خط لکھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملے کے بارے میں لکھا تھا اور ہم حق پر ہیں اس دوبارہ فیصلے کو دوبارہ دیکھا جائے اور ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کے فیصلے صوفی سے درست ہوتے ہیں لیکن اسی پچاسی فیصد بہرحال درست ہوتے ہیں اور جو شواہد اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ان کی روشنی میں وہ صحیح ہوتے ہیں اگر غلط بھی ہوتے ہیں تو نیت پہ شعبہ نہیں کیا جا سکتا اپنی طرف سے نیک نیتی سے ہی یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں بس اگر ایک فریق کے خیال کے خیال میں اس کا حق بنتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس پر کذا پر یا قاضی پر الزام نہیں لگانا چاہیے بعض لوگوں کو یہ الزام لگانے کی بھی پڑ جاتی ہے انہوں نے حقائق کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے اگر کسی فیصلے میں کوئی بھام ہو یا فریق دوسرے فریق کے خیال میں اس فیصلے میں اب ہے تو فریق کی درخواست پر بعض دفعہ میں بھی فائل منگوا کر دیکھ لیتا ہوں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور صرف بدزنیوں کی وجہ سے شکو و شبات دل میں پیدا کیے جاتے ہیں بس بدزنیوں سے بچنا چاہیے بزنی ایک اور برائی کا راستہ کھول دیتی ہے پھر غذا کے معاملات برائی راست لین دین کے ہوں کاروباری ہوں یا آئلی ہوں ہر معاملے میں برائی راست کے بال واسطہ مالی لین دین کا معاملہ بن جاتا ہے کہیں حق مہر کی ادائیگی ہے کہیں سامان کی ادائیگی ہے میاں بیوی کے جھگڑوں میں اور لین دین کے معاملوں میں تو ہے ہی مالی معاملات بعض دفعہ اکثر دفعہ تو so, بہرحال مالی معاملات ہر جھگڑے میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں اور سہولت دینے والا اصول جو ہے کہ سہولت دی جائے یہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ حد تک ضرور چلتا ہے آئلی معاملات میں بھی نقد رقم کا مطالبہ لین دین کے معاملات میں بھی رقم کا مطالبہ اکثر ہوتا ہے آئلی معاملات میں مثلاً جیسا کہ میں نے کہا حق مہر کی ادائیگی ہے یہ بھی یقیناً ایک قرض ہے جو خامت کے ذمہ ہے لیکن بسا کا لڑکی والے لڑکے کی حیثیت سے زیادہ حق مہر بھی رکھوا لیتے ہیں ایک طرف تو لڑکا پابند ہے کہ قرض کو ادا کرے حق مہر ایک قرض ہے دوسری طرف لڑکی والے بھی زیادتی کر جاتے ہیں کہ حق مہر زیادہ رکھوا لیتے ہیں تاکہ کسی طرح لڑکے کو باندھ لیا جائے جو لڑکے کے لیے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا فریق اس کو ادا کرنے کی صرف مشکل نہیں ہوتا بلکہ توفیق ہی نہیں رکھتا اگر قضا لڑکے کے حالات کو دیکھ کر حق مہر کام کر دے تو اس پر بھی فریق اسانی کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر براہ راست قرض کے لین دین کے معاملات ہیں اگر كذا حالات دیکھ کر قسم مقرر کر دے تو اس پر بھی دوسرے فریق کو اعتراض ہو جاتا ہے ہم احمدی ایک امن معاشرے کے بارے میں جب دنیا کو کہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ہر معاملے میں معاشرے كو امن قائم معاشرے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صحابہ آپس کے معاملات میں کیسے رویے رکھتے تھے اس کی ایک جھلک ایک واقعے سے ملتی ہے حضرت ابو ابکۃضہ کے پاس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ ان کا کچھ قرض تھا جب بھی یہ اس کے پاس قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو وہ چھپ جایا کرتا تھا ایک دن یہ گئے تو اس کے بیٹے سے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہی ہے انہوں نے باہر سے آواز دی اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم گھر میں ہی ہو اس لیے اب چھپنا بے فائدہ ہے باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو جب وہ شخص باہر آیا تو انہوں نے اس سے چھپنے کی وجہ معلوم کی تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آج کل بہت زیادہ تنگ دست ہوں بڑے برہ مالی حالات ہیں میرے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عیال دار ہوں بچے بہت ہیں ان کے بھی اخراجات پورے کرنے ہیں اس پر ابو کتابہ نے کہا کہ واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا یہی حال ہے اس پر انہوں نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا یہ ہے وہ رویہ جو مومنوں کے ایک دوسرے کے لیے نرم رویے اور محبت اور پیار پھیلانے والا ہے جس سے امن کی خدا قائم ہوتی ہے لیکن اس میں قرض دینے والے کی حلقہ بیان ہے وہ ضدی اور رقم ختم کرنے والا نہیں تھا بلکہ اسے احساس اور شرمندگی ہے کہ قرض ادا نہیں کر سکتا اس لیے چھپتا پھرتا تھا لیکن یہ نہیں کہا کہ دینا نہیں جبکہ آج کل ایسے معاملات بھی, بھی سامنے آ جاتے ہیں جو اس سے بالکل الٹ رخ کے ہیں کہ قرض لے لیتے ہیں اور پھر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں لیا تھا بس ہم کا معاشرہ دونوں فریقین کے رویے سے قائم ہوتا ہے قرض دینے والے یا جس کا حق بنتا ہے اس کی طرف سے سہولت دینے سے اور قرض ادا کرنے والے یا جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے اس کی طرف سے احساس ذمہ داری اور ادائیگی کے احساس کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے بس حضرت وسیم علیہ السلط کی بیعت میں آ کر ہمیں بھی اس طرح کے احساسات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کدا چاہے سہولت دے یا نہ دے یا کذا کسی کو ادائیگی کی کے لیے پابند کرے یا نہ کرے حق لینے والے کو اپنے نرم جذبات کا اظہار کرنا چاہیے اور حق دینے والے کو ادائیگی کی ذمہ داری کا احساس کر کے پھر اس ادائیگی کی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے حق دار نہ کرنا اور پھر ڈھٹائی دکھانا اس کا ایک واقعہ اس مسلمہ رجتلان ہو بیان فرماتے ہیں سماتے ہیں کہ ایک شخص کا مکان کا مقدمہ تھا کرایہ دار کا میں کرایہ دار اس کا مکان خالی نہیں کر رہے تھے وہ شخص جس کا مکان تھا وہ قادیان میں نہیں رہتا تھا بلکہ فوج میں ملازم کرتا تھا اور سال میں چند دن کے لیے قادیان آیا کرتا تھا مسلم اور فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم فوج میں ملازم ہو سال میں پندرہ بیس دن کے لیے آتے ہو تم قادیان سے اتنا عرصہ تم مہمان خانے میں بھی رہ سکتے ہو لنگر خانے میں دار و ضیافت میں رہ سکتے ہو یا اپنے کسی دوست کے پاس بھی ٹھہر سکتے ہو اس وقت یہاں مکانوں کی کمی ہے اگر تم نے کرایہ دار کو صرف اپنے چند روز قیام کے لیے نکالا تو اسے بڑی تکلیف ہو ہوگی پھر آپ نے مثال دی اسے کہ دیکھو صحابہ نے تو باہر سے آنے والوں کو اپنی جدادیں بھی دے دی لیکن تم دس پندرہ دن کے قیام کے لیے ساڑھے گیارہ مہینے رہنے والے کو گھر سے نکالنا چاہتے ہو آپ فرماتے ہیں کہ میری اس بات كا اس پر بڑا اثر ہوا <تصف> کہنے لگا کہ حضور آپ صحیح فرماتے ہیں اسے تنگ کرنا میری غلطی ہے لیکن آپ اس کرایہ سے بھی تو پوچھیں کہ اس نے گزشتہ آٹھ نو ماہ سے میرا کرایہ نہیں دیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ اسے گھر سے مکان سے اسے خالی کروا لوں اس پر آپ نے مسلم عورت کہتے ہیں کہ میں نے اس مالک مکان سے کہا کہ یہ معقول وجہ ہے اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اسی کا ہے جو ہمیں مقدمہ پیش کر رہا ہے اور یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میں نے اتنے مہینے سے کرایہ بھی نہیں دیا آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عجیب حالت تھی کہ میں نے اس شخص کے جو مالک مکان تھا اس کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے ایک ایسی بات کر دی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اگر دوسرے فریق نے کرایہ ادا کیا ہوتا تو میں فرماتے ہیں کہ میں نے میدان مار لیا تھا پھر میں نے اس جو فیصلہ کرنا چاہتا تھا ہو جاتا لیکن اس نے تو کرایہ بھی ادا نہیں کیا تھا دوسرے اور پھر قبضہ بھی جماعے رکھنا چاہتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت اس وقت ایسے ویسی ہو گئی جیسی جیسے کہتے ہیں کہ ایک پٹھان تھا اس نے کہیں سے سن لیا کہ یہ کسی کو اگر کسی کو کلمہ پڑھایا جائے تو انسان جنت میں چلے جاتا ہے اس نے ایک ہندو کو پکڑ لیا کہ کلمہ پڑھو ہندو نے کہا کہ میں ہندو مجھے کلمہ سے کیا غلط ہے لیکن نہیں پڑھو ورنہ میں تلوار نکالی میں تو قتل کر دوں گا آخر ہندو نے کہا اچھا پڑھاؤ مجھے کلمہ پٹھان کہنے لگا تم خود پڑھو میں نے نہیں پڑھانا ہندو کہنے لگا میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں مجھے کیا پتہ کلمہ کیا چیز ہے تم مسلمان ہو تو مجھے پڑھاؤ تمہیں آتا ہوگا پٹھان کہنے لگا مجھے تو نہیں آتا آج قسمت خراب ہے ورنہ آج میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے جنت میں چلے جانا تھا آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں نے نصیحت کر کے مالک مکان کا دل نرم کیا جب دل, دل نرم ہو گیا تو اس نے ایسی بات کی کہ میرا کلمہ وہیں کا وہیں رہ گیا اگر دوسرے فریق نے کرایہ ادا کیا ہوتا حق نہ مارا ہوتا تو میں مالک کو کلمہ پڑھا لیتا بس مومنوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں چستی دکھانی چاہیے اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں اکثر واقعہ اس لیے جب معاملات کتاب میں بھی آتے ہیں یا اخل... خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سچائی پر اپنی ساری بات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ بعد میں خلیفہ وقت کو شرمندہ ہونا پڑے اپنی بات کر کے اس کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے آج جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے معاملات ہیں ایسے بھی کہ حق لینے والے کے رویّے کو ہم نرم کر بھی لیں تو حق دینے والے کا رویہ معاملہ آگے نہیں بڑھنے دیتا اور پھر یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نرمی نہیں کی گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کہ حسین معاشرے کے قیام کے لیے کیسی باتیں ہونی چاہیے کس قسم کا حسین معاشرہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں دونوں طرف جو فریقین ہیں ان کو کس طرح اپنے حق ادا کرنے چاہیے آپ کے بعض ارشادات پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں آپ ایک موقع پر آپس کے معاملات میں نرمی پیدا کرنے والے کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے پر والے آدمی پر رحم فرمائے جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے اور جب وہ قرضے کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے پھر آپ نے آسانیاں پیدا کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے اور دوسروں کے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کیا جو خریدتے وقت اور بیچتے وقت اور قرض دیتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت آسانی پیدا کرتا تھا اس بات پہ ہی اس کو جنرن داخل کیا پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تنگ دست مقلوض کو قرضے کی ادائیگی میں مہلت دی یا معاف کر دیا تو قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ بخشش کے سلوک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اگر وہ کسی تنگ دست شخص کو دیکھتا تو اپنے ملازموں کو کہتا کہ اس سے صرف نظر کرو شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی صرف نظر فرمائے آ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے صرف نظر فرمایا بس جن کو توفیق ہو ان کو چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو سہولت مہیا کریں بجائے اس کے لڑائی جھگڑوں اور عدالتوں میں فضول وقت ضائع کریں اور رقم خرچ کریں لیکن اسلام صرف یہی نہیں کہتا کہ قرض دینے والے اور حق لینے والے کی سہولتیں اسلام ایک ایسا معاشر قائم کرتا ہے اور ہر ایک فریق کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہے جس سے دلوں کی نفرتیں دور ہوں اور امن بھی قائم ہوں اس لیے جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے انہیں بڑی تلقین کرتا ہے اب حضرت مسلمہ عورت نے جو مثال دی اور بہت سی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے حق کی ادائیگی میں لہ اللہ لال سے کام لیتے ہیں لوگ اور ایسے لوگوں کا کبھی نظام ساتھ نہیں دیتا اور نہ دے سکتا اگر ایسے لوگوں کا ساتھ دینے لگ جائیں تو پھر حقوق و کرنے والوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی اور ام کے بجائے معاشرے میں فتنہ و فساد برفا ہو جائے گا حضرت مسیح محدودیہسلام کی شرائط میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ فساد سے بچنے کی کوشش کروں گا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں ہدایت سے نوازا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ دولت مند کا قرض ادا نہ کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اگر تم میں سے کسی کو ٹال مٹول کرنے والے کا پیچھا کرنے کو کہا جائے تو چاہیے کہ اس ٹال مٹول کرنے والے کا پیچھا کرے یعنی پھر مجبور کر کے اس سے دوسروں کو حق دلوایا جائے قرض ادا کروایا جائے یہاں کوئی نرمی نہیں کسی سہولت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کو توفیق ہے دوسرے فریق کو بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اس سے تو اگر یہ نہیں کریں گے تو غاسبوں کو اور حق مارنے والوں کو جرت پیدا ہوتی چلی جائے گی پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرض ادا کرنے والے کا ٹال مٹول کرنا اس کی آبرو اور اس کی سزا کو حلال قرار دیتا ہے بس نظام جماعت کا فرض ہے ایسے حقوق وسب کرنے والوں کو سزا دے اگر وہ تعاون نہیں کرتے پر جب قضاء کے فیصلوں کے مطابق تعمیل نہ کرنے والوں اور حق مارنے والوں کو سزا ملتی ہے تو پھر انہیں شور نہیں بچانا چاہیے کہ ہم سے نرمی کا سلوک نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسے سزا دیے جانے کا حق نظام جماعت کو دیا ملکی قانون بھی ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے پھر ایک بڑے انذار کی اور خوف دلانے والا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے حق ادا نہ کرنے والوں کو فرمایا ہے فرمایا کہ اگر حق مارنے والے فرمایا کہ اگر کسی کا حق مارنے کہ جس شخص نے لوگوں سے واپسی کرنے کی نسبت سے مال لیا آپ فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص نے لوگوں سے واپسی کرنے کی نیت سے مال لیا یا قرض لیا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کروا دے گا اور فرمایا کہ واپسی قرض کے اور جو شخص فرمایا کہ اور جو شخص مال کھانے اور تلف کرنے کی نیت سے لے گا اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا بس اگر نیت نہ ایک ہو تو اللہ تعالیٰ وسائل اور ذرائع پیدا فرما دیتا ہے یا قرض دینے والے کے دل میں نرمی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر نیت ہی ایک نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عموماً ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہو اور اس کی جائیداد یا مزید رقم اس رقم اس قرض کی ادائیگی کی کفایت نہ کرتی ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم قرض سے بچنے کی دعا بھی کیا کرتے تھے بلکہ قرض اور کفر کو آپ نے ملایا ہے چنانچہ ایک روایت ہے صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا قرض کا معاملہ کفر کے برابر کیا جائے گا اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس بارے میں مزید مزید وضاحت حضرت عائشہ کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں کسی کہنے والے نرس کی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے قرض کے بارے میں کتنی ہی زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے بس یہ وجہ ہے کتنا مانگنی چاہیے براہ راست قرض لینے والے بھی حت الوثیٰ قرض لینے سے بچیں ان کو بچنا چاہیے اور اگر لے لیا ہے وہ تو پھر ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے اور حقوق کی ادائیگی بھی جو قرض کی طرح ہی ہے اس کی ادائیگی کی طرف بھی سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے قذا کے فیصلوں کے بعد اگر حقوق اور قرض معاف کروانے ہوں تو پھر فریق ثانی سے معاف کروانے چاہیے اس کا حق, حق ادا کرنا ہے وہی اپنا حق معاف کر سکتا ہے یا اس میں سہولت دے سکتا ہے بس افراد جماعت کو اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے قرضوں کی ادائیگی میں کے بارے میں حصفیف عز مسی اول علی تعالیٰنہوں نے ایک نسخہ بتایا مقروض اگر اس پر عمل کریں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کردوں کے بارے میں تو اس پر عمل کر کے دیکھیں آپ نے فرمایا کہ ایک تو استخار بہت زیادہ کیا کرو دوسرے یہ کہ فضول خرچی چھوڑ دو اکثر کرتے لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں خواہشات بڑھا رہے ہوتے ہیں اور تیسرے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک پیسہ بھی ملے تو قرض خواہ قرض خواہ کو دے دو تھوڑی تھوڑی رقمیں اگر جو کہیں سے بھی آتی ہے تمہارے پرس اور جس حد تک تم اس کے مد... اپنا خرچ بھی... کرنے کے بعد اس کے مد... ادائیگی کے متحمل ہو سکتے ہو وہ ادائیگی کرنے کی پرست توجہ کرو جمع کرتے جاؤ یا ویسے ادا کرتے جاؤ قسطوں میں تو بہرحال ایک فکر ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی چھوٹی سی چھوٹی رقم بھی اگر آتی ہے بچت ہوتی ہے اس کو اور بچت کرنی ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے تو وہ قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے بعض لوگ شوق میں قرض لے لیتے ہیں یہ فضول خدشی ہے بڑی بڑی کاریں لے لیتے ہیں کسی نے مجھے لکھا کہ میرے اسکار تو ہے لیکن فلانا کار مجھے بڑی پسند ہے اور پیسے نہیں ہیں کیا میں بینک سے قرض لے کے کار خرید سکتا ہوں اگر ایک دفعہ قرض لے لے انسان پھر قرضوں میں دھنستا چلا جاتا ہے بس ان فضول خواہشات سے بچنا چاہیے اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کاروبار کرنے شروع کی ہے کوئی تجربہ نہیں ہے نوجوان ہے اور کاروبار کے نام پر لوگوں سے رقمیں لے لی وہاں تجربہ ہونے کی وجہ سے سارا کاروبار ختم ہو گیا خود بھی محتاج ہو گئے اور لوگوں کے پیسے بھی لے ڈوب تو اس سو ایسے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور دینے والوں کو بھی بجائے اس کے بعد میں شکوے پیدا ہوں اور مقدمے کریں پہلے ہی سوچ سمجھ کر قرضے دینے چاہیے کسی کو اگر کاروبار میں بھی لگانا ہے تو کیونکہ اپنی بھی رقم ان کی ڈوبتی ہے اور جس شخص کو دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی بیچارہ تو نہیں ہوتا بعض واضح شرارت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا نیت ہی نیک نہیں ہوتی اور اس وجہ سے پھر مقدمے بازی میں پھنس کے زلیل و رسوابی ہوتے ہیں بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ایک پورم معاشرہ ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک حقیقی مومنانہ رنگ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک قرآم معاشرہ ہم قائم کرنے والے ہوں اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں اعلیٰ معیار ہیں اخلاق کے جن کی حضم سیم علیہ السلّۃ والسلام نے ہم سے توقع رکھی ہے جن پہ جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے جن پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی اس ان کو اپنانے والے ہوں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 مئیو دلہ فلا مدو ملو فلاح دیا ولاح و محمد رواد اللہ عریم کم پاش ود کرو اس کو جیبلا خو ملا دیکھ ماں ہے جما قرآن in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 حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب عید اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے عامر نشریات ہماری اور آپ کی یا یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا جاری رہتا ہے نصف شب یعنی بارہ بجے تک پروگرام کا پہلا حصہ جو آٹھ بجے سے دس بجے شب تک پیش کیا جاتا ہے وہ ہم اسی فریکوینسی پہ پیش کرتے ہیں 10 سے 12 بجے تک پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری رہتا ہے لیکن فریکوینسی اے ایم 530 ہو جاتی ہے ہمارے مستقل سامعین یہ بات تو جانتے ہی ہیں ریڈیو احمدیہ پروگرام کا مقصد بہت آسان اور سادہ سا وہ یہ ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں سامعین ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں جماعت احمدیہ کے مختلف علماء اور کابرین کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کا موقف آپ کے سامنے رکھا جائے اور یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہے ہم آپ کو بھرپور موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں آج سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ منصوب صاحب آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیا موضوع ہے ہمارے سامعین کے لیے needles. تیرہ اگست کے پروگرام کو کس طرح سے آج ہم شروع کریں گے ویسے تو جو موضوع ہوتا ہے میرا وہ صداقت مسیح معود السلاۃ والسلام جی. ہے لیکن آج تھوڑا سا پہلے کسی اور بات کو بھی ٹچ کریں گے جس کی طرف آپ نے جی. تیرہ اگست کا اشارہ کر دیا ہے اور جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو اس وقت چودہ اگست شروع ہو جائے گی جی جو پاکستان کا یوم آزادی ہے اور پھر اس کے ایک دن بعد پندرہ اگست ہے جو ہندوستان کا یوم آزادی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں چودہ اگست ہو چکی ہے جی اور اس کے جشن وغیرہ بھی منائے جا چکے ہیں یا منائے جا رہے ہیں اس وقت اور ایک جو بہت بڑا فنکشن ہوا اتنا زیادہ بڑا تو نہیں لیکن وہ اس کی خاص بات یہ تھی کہ واگھا باڈر کے اوپر جی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل قمر احمد باجوہ صاحب انہوں نے چار سو فٹ اونچا مینار کے اوپر الیکٹرونیکلی وہ میرا خیال اندر الیکٹرانک پولیس وغیرہ لگی ہوگی تو انہوں نے بٹن دبایا تو وہ جو جھنڈا تھا وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا اور وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ ایک سو بیس فٹ وہ لمبا ہے اور اسی فٹ چوڑا ہے تو وہ اس کی پرچم کشائی کی انہوں نے اور پھر وہاں پہ قومی ترانہ پڑا گیا اور پھر جن صاحب نے تقریر بھی کی اور بہت سے وہاں پہ سولینس بھی موجود تھے مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ سیاسی قیادت میں سے وہاں کوئی نہیں تھا اور میں نے فیس بک پہ اپنے پیج پہ یہ لکھا بھی کہ ان کو بھی ہونا چاہیے تھا لیکن غالباً جو صوبے کے وزیر ہیں اور جو صوبے کے گورنر ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو تسلی تشفی دینے میں مصروف تھے ان کے آنسوں پوچھنے میں مصروف تھے اور وہ بار بار کہتے تھے مجھے کیوں نکالا تو وہ ان کو بتا رہے ہوں گے کہ پائیں تو ایسے ہی کا ٹھیک تو وہ ان کی مرم پٹی تو نہیں لیکن ان کی دل جوئی میں لگے ہوں گے ٹھیک تو اس لحاظ سے ہمارے جتنے بھی پاکستانی سامعین ہیں یہ تو ایک جملہ مورتضہ تھا بیچ میں وہ شریف رادران آ گئے لیکن جتنے بھی ہمارے پاکستانی سامعین ہیں ان سب کو ہماری طرف سے ریڈیو انڈیا کی طرف سے اور احمدیہ مسلم جمعر کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت پاکستان کا سترواں جو ستر, ستر سال ہو گئے ہیں اکترواں شروع جو اتر ہے اکترواں یوم آزادی جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو اور ہر سال ہم یہ مبارکباد دیتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم خود اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی ترقی اس کی خوشحالی اس میں امن امان جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ کہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں بلکہ وہاں پہ ہر طرح سے ہر علاقے میں پورے صوبوں میں قبائلی علاقوں میں ہر طرح سے امن قائم ہو بالکل. اور جو ظلم اور فساد کرنے والے ہیں وہ اپریشن رد الفساد کے نتیجے میں وہ سارا ان کا خاتمہ ہو میں نے اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگلے دن جو ہوگا پندرہ اگست کو تو ہمارے سارے جو بھارتی سامعین ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں ہندو جی. سکھ عیسائی اور بہت سے مذاہب کے جو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت ان کا جو یوم آزادی ہے <coughs> غالباً اس کو سوتنتر دوس کہتے ہیں وہ میرے علم نہیں جی تو وہ ان کو اس اپنے ستنتر دوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں جی. ہماری طرف سے میں تھوڑا سا آ, اس کے اوپر ایک فلوسافیکل اتنا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا فلاسافیکل بیک گراؤنڈ میں اس کا بتاؤں گا ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اربوں لوگ ایسے ہیں جو جس جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں الٹیمیٹلی وہی ہی مر جاتے ہیں ठीक. وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر نہیں جاتے اور اگر جاتے بھی ہیں تو سفر کے لیے جاتے ہیں जी. جن کو آ, سہولت حاصل ہے آسائش ہے پیسہ ہے تو وہ جاتے ہیں سیر کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو اسی جگہ پہ وہ اپنے ملک میں جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں ساری زندگی گزار کر وہیں فوت ہو جاتے ہیں اور اس بنا پہ انہیں اپنے آبائی وطن سے بہت پیار ہوتا ہے یہ جی جائز بات ہے ہر شخص کو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے آبائی وطن سے بہت محبت ہوتی ہے بالکل اور <coughs> وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رہیں ساری زندگی اپنی جنم بھومی کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو مٹی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کو وہ کھونا نہیں چاہتے لیکن بعض اوقات آ, صاحب یہ جو محبت ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ علماء نے کچھ مفکرین نے وطن کی محبت کو بھی ایک بت قرار دیا ہے ایک خدا قرار دیا ہے اور اس کے متعلق بن علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یعنی جو وطن کی محبت کا پیرہن ہے وہ گویا مذہب کا کفن ہے کیونکہ وہ فارسی کا شعر ہے کہ ہر ملک ملک, ملک موست کہ ملک خدائے موست ہر ملک میرا ملک ہے اس لیے کہ وہ میرے خدا کا ملک ہے لیکن اپنے وطن معلوف کی محبت کو جہاں پہ وہ بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی محبت کو تمام دوسری محبتوں پہ فوقیت دینا یہ گویا مذہب کے جو بنیادی کانسیپٹ ہے uh -huh. اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو سب سے بڑی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ठीक. اور اللہ تعالیٰ کی محبت محبت جو ہے اس کے نتیجے میں پھر مسلمان کے لیے رسول کریم صلی اللہ سلام. علیہ وسلم کی محبت پھر سب سے زیادہ ہے ठीक. یعنی فوقیت خدا کی محبت کو ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی محبت ہے جی اور اس کے بعد پھر انسان اپنے دل میں بہت سی اور چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی پالتا ہے جس میں وطن کی محبت بھی ایک محبت ہے اپنی اولاد کی محبت ہے اپنی بیوی کی محبت ہے گھر والوں کی محبت ہے دوستوں کی محبت جی ہے تو بہت سی محبتیں ہوتی ہیں وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ انسان فطری طور پیدا ایسے کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں بہت سی محبتیں جگہ لے لیتی ہیں مختلف کمپارٹمنٹس ہیں جس میں ہر ایک محبت اپنی اپنی جگہ لیتی ہے لیکن جو سب سے فوقیت ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ٹھیک اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دوسری محبتیں قربان کرنی پڑیں تو میں بلا جھجھک اس کو قربان کر دوں اس لیے کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ خدا سے خدا ماتا ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ اشد و حبَََََََََََََََََََ لاہي سب سے زیادہ جو محبت كرتے ہيں وہ اللہ سے كرتے لیکن اگر میں اپنے وطن سے اتنی زیادہ محبت كروں کہ خدا کی محبت نیچے رہ جائے اور وطن کی محبت اوپر آ تو اس لیے کہا ہے کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہمارے لیے سب سے بڑا اسوا جو ہے بلکہ کامل اسوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں جو چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے یہ گھڑی گئی ہے اور وہ چونکہ ان کا دار و مدار سارا جو ہے وہ تو راویوں کے اوپر ہوتا ہے اسناد کے اوپر ہوتا ہے تو جی. وہ کہتے ہیں یہ بندہ جوتا ہے یہ بندہ جوتا ہے یہ ایسے کرتا تھا یہ ویسے کرتا تھا لیکن اگر ہم آزو صلی اللہ وسلم کو اسوا دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حدیث بالکل درست ہے جی. اس لیے کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے تو آپ نکلے ہیں باہر اور ایک مقام پہ کھڑے ہو کر آپ نے منہ یا مکہ کی طرف اور یہ کہا کہ اے مکہ تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے جو ہیں مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے تو اب اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب مکہ بلکل. ہے لیکن اللہ کی محبت کی خاطر خدا نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دیا اللہ کی محبت کے اوپر اس کو فوکیت نہیں دی بلکہ اس کی محبت کو اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کو فوکیت دی ہے اس کو نیچے رکھا کہ خدا نے کا چھوڑ دو تو چھوڑ دے لیکن کہا ضرور باہر آ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ حب الوطن من ال ایمان جو جی. نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ, علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے دل میں جس بات ہے وہ تو خالص ایمان ہے نا جی. اس کو تو نوضب اللہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی کچھ تھا کچھ نہیں تھا نوزہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کی محبت میں اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اب مدینہ والوں کو یہ خوف تھا کہ اب تو اس لیے آئے تھے نا کہ وہاں پہ امن امان نہیں ہے اس لیے آئے تھے نا کہ وہاں پہ آپ کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے مکہ والے آپ کو تنگ کرتے اب تو نہیں تنگ کرتے اب تو مسلمان ہوں گے سارے تو باب چلے جائیں گے واپس تو آپ مان نہیں میں میرا جینا مرنا جو ہے وہ تم سب کے ساتھ ہے میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا تمہارے ساتھ ہی مروں گا بلکہ دفن بھی ادھر ہی ہوں گا ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فوت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں پاکستان, پاکستان میں جا کے دفنایا جائے, جائے. یہ آزور صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے وہ جہاں فوت ہوئے دارالحجرت میں وہیں پہ دفن ہوئے لیکن بہرحال میں کو فتویٰ نہیں دے رہا نوزودہ یہ میرا ایک خیال ہے لیکن بہرحال جو لوگ چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے جا بھی سکتے ہیں جی. لیکن ہم اگر آضور صلی اللہ, علیہ وسلم, سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت علیہ وسلم علیہ وسلم. کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ تو نہیں گائے نا وہ تو وہی مکہ میں وہ مدینہ میں دفن ہو گئے اور پھر جب مدینہ میں ہیں تو پھر یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس مدینہ کو بھی وہی برکت دے جو تو نے مکہ میں مکہ کو دی تھی اس کے سا میں اور مد میں یعنی کہ جو پیمانے ہیں ناپ توول کے اس میں بھی وہی برکت دے پھر وہاں کی آب و ہوا خراب تھی اور مہاجرین کو بخار ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بھی دعا کی جیسے ہم گرم ملکوں سے آتے ہیں کینیڈا میں تو اگر تو حالات سازگار ہوں تو پھر ہم گرمی میں ہی آتے ہیں ہم بھی میں بھی انیس سال پہلے بیس سال پہلے میں جولائی میں آیا تھا تو پانچ چھ مہینے ہمارے اچھے گزر گئے اس کے بعد جب ٹھنڈ شروع ہوئی تو پھر پتہ لگا لیکن اس سے تھوڑے بہت کلائمیٹائز ہو گئے تھے ہم لوگ لیکن جو اس کو مجبوری ہو وہ آئے اس نو کے اندر जی. تو اس کو تو مصیبت پڑے گی نا जی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کو پاک صاف کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباء میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو ہمیں بہت پیارا ہے اور ہم چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جی. لیکن بہت سے لوگ دینی مجبوریوں کی وجہ سے کہ ان کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے بہت سے لوگ معاشی صورت کی وجہ سے کہ وہاں ان کا رسقہ کو بندوبست نہیں ہو رہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیاسی وجوہات کی بنا پر سے نکلے اور فرقہ واریت کی جو لہر تھی وہاں پہ اس وجہ سے نکلے ورنہ وہ نہ نکلتے میں بھی نہ نکلتا ٹھیک ہے اتنا اچھا سارا ماحول تھا وہاں پہ لیکن مجبوری تھی نکلنا پڑا تو آج بھی ہم پاکستان کی طرف منہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے پاکستان تمہیں بہت پیارا ہے لیکن کیا کریں تیرے جو رہنے والے ہیں وہ ہمیں وہاں پہ جینا نہیں دیتے थी. تو یہ کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جی. اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ تمام چیزوں کو قربان کر دیا دوسری جو چھوٹی سی بات میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو احمدیہ مسلم جماعت ہے وہ پاکستان کی مخالف ہے اور یہ وہاں پہ ڈسٹورشن ہو گئی ہے تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے وہاں پہ اور پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے اہم کردار ہے ایک شخص کا سب سے اہم کردار وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا ٹھیک جی ہے باقی تو سارے ان کے ساتھ تھے نا لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے شخص تھے جو تحریک پاکستان میں جب داخل ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک وہ پاکستان قائم نہیں ہو گیا ان کی ایک جو نمایاں شخصیت تھی جی وہ ایسے ممتاز رہی ہے ہر بات میں کہ پوری کانگریس ایک طرف پوری ہندو مہا سبھا ایک طرف اور باقی جتنی بھی جماعتیں تھیں سکھوں کی ہوں یا دوسروں کی ہوں وہ ساری کی ساری ایک طرف اور ادھر ایک اکیلا محمد علی جنا جس نے تن تنہا سب سے لڑائی کی احمدیہ مسلم جماعت کو یہ بات جو ہے بطور فخر کے یہ حاصل ہے کہ محمد علی جناح صاحب کو ہندوستان لانے کے لیے جماعت اہم جین کردار ادا کی کی کیونکہ وہ جب شروع شروع میں یہاں پہ آئے ہیں یہی تھے ہندوستان میں وہ سیاست میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمان بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہندو جو ہیں وہ ان کی ایکسپلوٹیشن کر رہے ہیں تو وہ کوشش کی انہوں نے لیکن پھر وہ ان کو کچھ ناکامی ہوئی اور وہ ڈسارٹ ہو کر دل گرفتہ ہو کر وہ ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ چلا گیا ان کا جی. مستقل میں وہیں رہوں گا وہیں لو کی پریکٹس کروں گا سب کچھ وہی کروں گا لیکن حضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مسجد فضل لنڈن کے امام جو تھے مولانا الرحیم در صاحب جی. انہوں نے قاد اعظم کو اس طرح سے قائل کیا کہ آپ کی ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور آپ واپس جاؤ یہ جی, قاد اعظم کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو امام صاحب نے مجھے جو مدلل گفتگو کی ہے دا الوکینٹ پرسوئیشن آف امام فورس می ٹو کم بیک یعنی ان کو اتنی مدلل گفتگو کی قاد اعظم تو بندے ہی دلیل کے تھے جی yeah. ہاں وہ نہ تو دلیل کے بغیر کسی سے بات کرتے تھے نہ دلیل کے بغیر کسی کی بات سنتے تھے جذباتی آدمی تو تھے ہی نہیں جس باتی کام انہوں نے صرف ایک کیا کہ وہ جو محبت کی شادی کی جی. اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی مدل باتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان آئے تو یہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ پہلے دن سے قاد اعظم کے ساتھ تھی بھی جب یہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ بنائی ہے تو جماعت ان کے ساتھ ساتھ تھی مسلم لیگ جوائن کی بنی ہوئی تو تھی ہاں بنی ہوئی تو تھی لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا ریوائو کیا ہے ری ری آپ صحیح کہہ رہے ہیں مسلم لیگ سے پہلے بنی ہوئی تھی جی. جماعت نے نہ صرف یہ کہ دامے درمے قدمے سکھنے مدد کی ہے بلکہ اپنا ایک نہایت ہی اعلیٰ گور نایاب اور بہت بہترین دماغ رکھنے والا قانونی اور سیاسی دماغ رکھنے والا ایک گہر نایاب جو ہے وہ قاد اعظم کو عطا کر دیا حضرت چوری محمد ضفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے متعلق ایک غیرآمدی اسکالر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے یہاں پہ ہارڈ کاپی قائد اعظم نے یہ کہا کہ ظفر اللہ خان بہترین مسلمان ہے اور میرے بیٹے کی مانند ہے yeah. تو ان کو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دیا بلکہ بہترین مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دیا اور یہ کہا کہ یہ میرے بیٹے کی مانند ہے آج اسی قاد اعظم کے نام پر بننے والے ملک میں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن قاد اعظم نے یہ کہا کہ ظفر اللہ خان بہترین مسلمان ہے اور میرے بیٹے کتنا ہیں اور پھر اس کے بعد جب ایک موقع ایسا آیا کیونکہ قاد اعظم کو مسلمانوں کے اندر اپنی حمایت اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑی تگ کرنی پڑی جماعت تو خیر چونکہ تعداد اتنی نہیں تھی وہ بھی اسکیٹرڈ تھی پنجاب کا ایک ایسا صوبہ تھا جس میں مسلمانوں کی کافی بھاری اکثریت تھی دیگر صوبوں کے نسبت یو پی وغیرہ میں تھے لیکن پنجاب میں بھی ان کی اچھی خاصی جو اکثریت تھی اس میں جو حکومت تھی وہ یونینسٹ پارٹی کے سرخر حیات تھے یا سکندر حیات تھے دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا اور اس وقت پنجاب کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے تھے ٹھیک ہے جیسے آج کشمیر کے جو ہے جی. اس کو وزیر اعظم کشمیر کہتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی ایک الگ آئینی حیثیت ہے تو اس وقت پنجاب کے وزیراعظم جو تھے یہاں تو سرخر حیات تھیں یا سکندر حیات دونوں میں سے مجھے ابھی میرا خیال ہے جو ہمارے دو اس طرح کے سیاسی معلومات رکھنے والے دوست ہیں ان جی. نہ کوئی فون کر کے بتا دے گا دی. ملک سفی اللہ صاحب ہوں گے جی. یا وہ ناصر وین صاحب ہوں گے تو وہ بتا دیں جی. جی. گے نہیں جی یہ نام تھا اس کا جی. تو ان کو وہ ج... مسلم لیگ کے مخالف تھے جماعت نے ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کی کہ الٹیمیٹلی وہ راضی ہو گئے کہ وہ اپنے حکومت کو ڈیزالو کر کے مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہو جائیں جناچ حضور نے ان کو اتار بھیجی کہ وی ہیو اے گڈ نیوز فار یو تو جناچ فوراً پھر قائد اعظم جو ہے وہ پنجاب میں آئے لاہور میں آئے اور انہوں نے بات کی اور وہاں پہ, پہ پھر مسلم لیگ کی جو اور یونینسٹ پارٹی تھی اس کی ایک مخلوط حکومت قائم ہو گئی اور مسلم لیگ کو پھر وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر اس کے بعد جب وہ ہندوستان کی تقسیم کا موقع آیا تو جو باؤنڈری کمیشن تھا جی اس میں بھی چوری صاحب نے نہایت ہی کم وقت دیا گیا ان کو اور جو عدالت بنی تھی 1953 کے فسادات کی تحقیقات کے لیے جی. اس میں جسٹس رستم کیانی اور جسٹس منیر تھے جسٹس منیر جو تھے وہ اس باؤنڈری کمیشن میں چوری صاحب کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے انہوں نے اور ایک اور تھے وکیل شاید بعد میں جج بھی بن گئے ہوں سعید کرمانی صاحب انہوں نے بھی اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ جس خوبصورت اور بہترین طریقے سے سر اللہ خان نے مسلم لیگ کا کیس پیش کیا ہے وہ ہم حیران تھے کہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا اسے پھر ان کو یو این میں بھیجا گیا وہاں پہ تھوڑا سا کام کیا پھر کاجاز میں نے کہا نہیں تمہیں تمہاری ضرورت جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے تم پاکستان واپس آؤ ان کو پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی ابتدا سے لے کر کیا میں پاکستان تک اور قاد اعظم کی وفات تک جو ظفر اللہ خان صاحب اور جماعت احمدیہ مسلسل ان کے ساتھ تھے جو اور صاحب میں مسلم لیگ کے جلسوں کی صدارت بھی کی اور بھی بہت سے وہ کام جو تھے وہ کرتے رہے اب مجھے پتا ہے کہ امین صاحب یا کوئی اور بندہ فون کر کے کہے گا کہ جوہر صاحب نے تو قاد اعظم کی نماز نازہ نہیں پڑھی جی. تو ہم سیاسی طرح تعاون کی بات کر رہے ہیں مذہبی تعاون کی بات نہیں کر رہے مذہبی تعاون تو قادر اعظم نے نہ کبھی مانگا بلکہ جماعت احرار جو تھے اطاول شاہ بخاری وغیرہ اور دوسرے لوگ جب قاد اعظم پنجاب میں آئے ہیں تو یہ پنجاب میں تھے زیادہ تر تو یہ گئے قاد اعظم کے پاس کہنے کے جی ہم مل جائیں گے آپ کے ساتھ اور ہماری بڑی بھاری اکثریت ہے بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ وہ صاحب قادیانیوں کو نکال دیں اپنی جماعت سے ان کے ساتھ آپ تعاون کریں ان کو نکال دیں پھر ہم آ جائیں گے قائد اعظم کر نہیں یہ جو بلیک میلنگ ہے نا اس میں میں نہیں آنے والا تو مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرے پاس شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے قادم کی نماز پڑھائی جی. ہے ان کے خطوط میرے پاس موجود ہیں جس میں آ, کیونکہ شبیر احمد عثمانی صاحب آ, ان ایک دو دیوبند کے میں سے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کی حمایت کی جی اور بڑے خطبات دیے اور بڑی تقاریر کی اور کتابیں لکھیں تو دیوبند کے باقی جتنے بھی علماء تھے اور محتمین تھے اور جو استاد تھے وہ سارے کے سارے کانگریس کے تھے جس میں حسین احمد مدنی صاحب تھے چنانچہ حسین احمد مدنی صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں ان کے مابین بین ایک مکالمت تو صدرائن کے نام سے بھی ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی ہے کیونکہ دونوں صدر تھے دارالعلوم دیوبند کے تو وہ بڑے سخت مخالف تھے اور علامہ اقبال چونکہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہے تھے تو انہوں نے حسین احمد مدنی کے خلاف کچھ اشعار بھی لکھے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے جب مسلم لیگ کی حمایت کی تحریک پاکستان کی حمایت کی تو لوگوں نے کہا یاد مولوی صاحب آپ اچھے آدمی ہیں اس جماعت کی حمایت کر رہے ہیں جس کے اندر قادیانی بھی ہیں اس جماعت کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر شیعہ بھی ہیں راجہ صاحب محمود آباد جی اور اس کے علاوہ دوسرے سراہ خان تھے جی. اور دوسرے لوگ تھے کہنے کے کہ آپ قادیانیوں اور شیعوں اور اسماعیلیوں کے جو جس جماعت میں ہیں ان کی آپ حمایت کر رہے ہیں تو علامہ شبین احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت نہیں ہے علماء کے فتح اپنی جگہ پہ ہیں ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے وہ مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ دل میں کیا کہتا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں میں مسلمان ہوں اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلم لیگ کا ممبر بن سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی ایسی غرض نہیں ہے کہ ہم اس کے دین کی تحقیق کریں کہ کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ سیاسی ضرورت تھی تو انہوں نے اس بات کا مولو صاحب نے فتویٰ دیا اگرچہ بعد میں انہوں نے Uh, اشہاب نامی کتاب لکھ کے یہ بھی کہا کہ جو احمدی ہیں وہ واجب القتل ہیں ان کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے یہ جو 1953 کا فساد ہوا اس میں وہ اشہاب کے بارے میں بھی uh, جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی جو رپورٹ تھی uh, اس کا اس میں اس کا بھی ذکر ہے اشہاب کا <coughs> تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنے بھی پاکستانی احمدی بیرونی ممالک میں رہتے ہیں وہ یورپ کے کسی حصے میں رہتے ہوں وہ امریکہ میں ہوں کینیڈا میں ہوں آسٹریلیا میں ہوں افریقہ میں ہوں ایشیا کے دوسرے ممالک میں ہوں ان سب کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اس لیے کہ وہ ہماری جنم بھومی ہے اور احمدیہ مسلم جماعت نے اس کی اس کے قیام کے لیے بہت خدمات جو ہیں وہ انجام کی ہیں دی ہیں اور وہ ایک بات مجھے یاد آئی کہ جب وہ باؤنڈری کمیشن کے لیے وہ اس نے سروے کرنا تھا تو جماعت احمدیہ نے جہاز کا بندوبست کیا اور اس کو جہاز پہ بٹھا کر سروے کروایا اس کو ریڈ کلف کو تو مطلب جتنے بھی اسسٹنٹس جماعت کر سکتی تھی وہ جماعت نے کی جہاں جہاں بھی مسلم لیگ کا ممبر کھڑا ہو رہا تھا الیکشن کے لیے ان کو کہا کہ جتنے بھی احمدی اس حلقے میں رہتے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں لیکن آج بالکل ہی اپس ڈاؤن سارا کیس ہو گیا ہے اور آج ہمیں وہاں پہ غدار کہا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ بڑے بڑے غلط الزامات منصوب کیے جاتے ہیں لیکن وہ خیر ان کی مرضی ہے وہ جو چاہیں کریں لیکن جو بندہ بھی اصل تاریخ کو پڑھے گا اس میں اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ احمدی جو ہیں وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور پھر جو جماعت ہے اس نے کس طرح سے پاکستان کی قیام کے لیے تعاون کیا بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب شامل پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ وہ وقت ہے جہاں ہم آپ کی کالز کو بھی ریڈیو میں شامل کیا کرتے ہیں آپ اگر اسٹوڈیوز میں کال کرنا چاہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 یہ ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں پہ بھی ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855-410-6522 ون ایٹ فائیو ریڈیو احمدیہ میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ساتھ آپ آج کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آج کے جو پہلے کالر ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں طارق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طارق صاحب جی وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ جی ہے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آپ کو اور آپ آپ نے یہ ابھی بات کی ہے زیر اعظم کینہ علی کی تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں کہ احمدی کے لیے کیا زائدہ ہے میں سمجھوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ان پہ بھی یہ الزام کل پرسوں میں دو تین دفعہ ادھر ریڈیو بھی سن چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ان کے جی کاروبار یہودیوں اور ہندووں کے ساتھ ہیں تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا اگر ان کے کاروبار کسی پوری دنیا میں کاروبار تو ہے ہی پیسہ ان کے پاس ہے ان قوموں کے پاس جی ٹھیک ہے موضوع نہیں تھا آج ہم نے صرف قیام پاکستان اور ترق پاکستان کے لیے بات کی تھی وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ بٹ سے بات آگئی ہے وہ کیوں نا ہوئے ہیں کیوں نہیں نا ہوئے یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کے اوپر اس کو ڈسکس کرنا میرا خیال ہے کہ جتنے پروگرامز وہاں پہ پاکستانی ٹی وی پہ مختلف چینلز کے اوپر ہو رہے ہیں اور جس طرح سے وہ شہادتیں پیش کی ہیں چوں یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے تو سپریم کورٹ میں بہترین دماغ بیٹھے ہیں اور وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ دس والیوم پہ مشتمل ہے اس لیے ہمیں نہیں مجھے نہیں لگتا کم از کہ ہم عدالتی جو باتیں ہیں یا جو اس طرح کی مشکافیاں ہیں اس میں ہم پڑھیں انہوں نے کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو وہ وہ جانے اور ان کا کام جانے اس میں ہمارا کوئی ایسا خاص لینا دینا نہیں ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب پروگرام جاری ہے سامین آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنی ہے فور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 4106522 یہاں پر ایک یاد دہانی آپ کو کرا دیں کہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا شب 12 بجے تک لیکن 10 بجے ہماری فریکوینسی تبدیل ہو جاتی ہے 10 بجے ہم اے ایم 530 سے ریڈیو احمدیہ جاری رکھیں گے تو اس فریکوینسی کی تبدیلی کو نوٹ کیجئے اتوار کے دن 8 سے 10 بجے تک ہمارا پروگرام پہلے اسی فریکوینسی پہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر 10 بجے سے 12 بجے شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اے ایم پر ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہتے ہیں صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آپ کے سوالات بھی ہوں گے بس یہ ہے کہ فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی ہوگی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ریڈیو احمدی اپر امین صاحب امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ है کی ساری باتیں سنی پھر آپ کہیں گے کہ امین صاحب صرف سنتے ہیں لیکن بھائی میرے یہی ہوتا ہے نا کہ کفر کو صرف سمجھایا جاتا ہے سمجھا نہیں جاتا اور باقی آپ نے جو پاکستان کے لیے آپ لوگوں نے چتنی قربانیاں دی ہیں آپ کا شکریہ تو یہ مطبون ہے کہ فتویٰ کپور مرزا کپور انیس سو آٹھ میں ہندوستان کے علواؤں نے اسلام کی روح سے لگایا تھا تو اس میں پاکستان کا کہیں بھی قصور نہیں ہے آپ خود دیکھ لیں کہ اگر اس کے بعد ہوا ہو تو آپ بات کریں آپ نے بات تو بڑی اچھی کی لیکن کچھ بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کی بنیاد کیسے اور کہاں ہوئی تو پلیز میرے ان سوالوں کا جواب دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ نے کال کی پروگرام میں آپ شامل ہوئے آج میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مٹھائی بانٹنی چاہیے ہمیں جی. کہ ہم انسان نے کچھ اپریشیٹ تو کیا نا کسی بات پہ الحمد جی. تو شکریہ بھی ادا کیا. شکریہ بھی ادا کیا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا ہے شکریہ آپ کا کیا آپ نے شکریہ ادا کیا اس میں ہم نے کوئی احسان نہیں کیا کسی پہ ہمارا ملک ہے اور جہاں ہم رہتے تھے اور ابھی بھی جہاں رہتے ہیں اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے ہمارا جو بھی حصہ ہو وہ ہم ڈالنا میں اپنا فرض ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے جہاں بھی رہیں ہم اس کے مطابق کام کریں آ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ, جو فتویٰ ہے وہ انیس سو آٹھ میں ہے انیس سو آٹھ سے ہے ہندوستان میں علماء نے جو دیا ہے تو فتویٰ تو اس سے پہلے کا ہے انیس سو آٹھ میں تو حضرت مسیح محدود وسلم کا انتقال ہو گیا تھا لیکن فتویٰ کفر جو ہے وہ اس سے پہلے کا ہے جہا. جب علماء لدھیانہ نے شروع کیا اور اس کے بعد پھر مولوی ابو سعید محمد بٹالوی صاحب, صاحب نے بھی کیا تو وہ تو پہلے کا ہے بالکل جو فتویٰ کفر ہیں ہمارے اوپر لیکن میں یہی بتانے کوشش کر رہا تھا کہ جو شبیر احمد عثمانی صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ یہ انہوں نے لکھی ہے کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو احمدی ہیں وہ مسلمان ہیں ٹھیک یا جو شیعہ ہیں ان کو انہوں نے مسلمان سمجھ دیا یا آخانیوں کو مسلمان سمجھ دیا وہ کہتے ہیں جی وہ جو جو ان کا اپنا قیدہ ہے وہ ان کا قیدہ ان کے ساتھ علماء کے فتعہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے لیکن سیاسی اغراض کے لیے ہر وہ بندہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ گو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہونے کا اہل ہے اس کا ممبر بننے کا اہل ہے اور یہ بات نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی قائم رہی اور میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ بیان ہماری لٹریچر میں نہیں بلکہ ایک اور بڑے مشہور صافی تھے مجھے ان کا نام پھولگیس شاید اجاز حسین بٹالوی ہیں یا ریاض حسین بٹالوی وہ مسلم لیگ میں اپنی بالکل نوجوانی کے دور سے تھے وہ اسٹینوٹائپسٹ بھی تھے اور وہ بڑا کام کرتے تھے اس طرح اسسٹنٹ کے طور پہ انہوں نے اپنی کتاب میں میرا خیالہ اس کا نام ہے غالباً اقبال کے آخری دو سال اعجاز حسین صاحب اعجاز حسین بطالوی صاحب کی وہ میرے پاس موجود ہے کتاب اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کاد اعظم نے یہ کہا کہ ظفر اللہ ایک بہترین مسلمان ہے اور میرے بیٹوں کی مانند ہے جی تو کاد اعظم تو ایک احمدی کو بہترین مسلمان کہتے ہیں اس کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں اور پھر پاکستان بننے کے بعد جب جماعت الاحرار نے یہ دیکھا کہ وہ سیاسی طور پر تو شکست کھا گئے ہیں کیونکہ انہوں نے تو کافی مخالفت کی تھی جیسے میں نے بیس کیا کہ دیوبند کے سوائے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے یا چند ایک ان کے جو شاگرد ہوں گے وہ ساتھ تھے اور بریلوی مکتبہ فکر کے جو مختلف پیر تھے وہ ساتھ تھے لیکن جو مدرسہ دیوبند کے ساتھ وابستہ تھے ان کی بہت بھاری تعداد 99% جو علماء تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے اور جن میں یہ بھی شامل تھے جماعت الاحرار یہ بھی دیوبندی تھے اور کانگریس کے نہ صرف یہ کہ حامی تھے بلکہ ان سے پیسے بھی لیا کرتے تھے اور شورش کشمیری کی جو کتاب ہے وہ میرے پاس موجود ہیں ابو گلنالہ دل دودھ چراغ محفل اس میں اس نے لکھا ہے کہ مولوی غزنوی صاحب جو ہیں وہ پیسے لے کر آئے تھے پچاس ہزار روپیہ اور انہوں نے مسلم لیگ کے ایک جو ممبر تھے مظہر علی اظہر صاحب جن کا وہ مشہور زمانہ وہ ہے کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم تو ان کو انہوں نے پچاس دیا اور پھر اس کے بعد بھی پچاس پچاس کی دو اور قسطیں یعنی ڈیڑھ لاکھ روپیہ اس زمانے میں اور مولانا ابوالکلام آزاد اتنے بڑے عالم وہ بھی پاکستان کے مخالف تھے تو جب پاکستان بن گیا اور جو اطاشہ بخاری صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی پی بھی نہیں بننے دوں گا میں جی. اور اگر پاکستان کی پی بھی بن گئی تو میں پیشاب سے اپنی مونچھوں کو مون دوں گا سورج کشمیری صاحب ان کے ساتھ تھے ان کے شاغیر تھے پاکستان بن گیا تو طا شاہ بخاری صاحب اور جماعت الحرار جو تھے وہ سیاسی طور پر ان کا جنازہ نکل گیا تو انہوں نے اپنی ریوائول کے لیے اپنے دوبارہ احیا کے لیے یہ کوشش کی کہ اب ہمارے پاس جو قادیانیوں کا ایک ایشو ہے اس کو ہم ریز کرتے ہیں چنانچہ سنتالیس میں پاکستان بنا اور باون میں انہوں نے یعنی پانچ سال کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف جو ایک تحریک تھی اس کا آغاز کر دیا مارنا کوٹنا شروع کر دیا جائدادیں لوٹنی شروع کر دی بندے مارنے شروع کر دیے تو ترپن میں جب پنجاب کے اندر مارش لگا جی. کیونکہ پنجاب میں ہی تھے اور تو کسی جگہ ان کا تھا نہیں تو پنجاب میں اس وقت لگا اسکندر مرزا غالب تھے مرکز میں اور ممتاز دولتانہ صاحب جو تھے وہ پنجاب میں تھے وہاں کے وزیر تھے تو اس وقت بھی جو کمیشن قائم ہوا جیسے میں نے بیئرز کی ہے جسٹس کیانی اور جسٹس منیر کا اس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ ये. انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے کیا اس وقت انہوں نے جو آ, گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین صاحب ان کی کیبنٹ میں تھے چور اللہ خان صاحب تو <coughs> انہوں نے بڑا ان کو مجبور کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دو اور سر اللہ سمیت جتنے بھی احمدی کلیدیہ سامیوں پر ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے ان کی نہیں مانی چنانچہ 1953 کے بعد پھر ان, انہوں نے تقریباً کوئی 21 سال کے بعد پھر 1974 میں دوبارہ سے کوشش کی جب 1974 میں دوبارہ کوشش کی ہے تو 21 سال ہی بنتے نا 53 اور بیس اور جا. ایک چوتر. تو اس وقت کی جو سیاسی گورنمنٹ تھی اس نے مولویوں کے دباؤ میں آ کر اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر سیاسی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آئین کی روح سے جو احمدی ہیں وہ دے آر ناٹ مسلم ٹھیک ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا امین صاحب کہ ہندوستان میں ابھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ کو اب چاہے وہ پہلے تو کانگریس کی گورنمنٹ تھی یا دوسروں کی گورنمنٹ تھی اب تو بی جے پی ہے اور ایک طرح سے وہ مذہبی گورنمنٹ مذہبی پارٹی ہے اگرچہ گورنمنٹ تو ابھی بھی اپنے آپ کو سیکولری کہتے ہیں جی لیکن ان کے اندر وہ جو ایک مذہبی ایلیمنٹ شامل ہو ہے. گیا ہے رنگ ये. شامل ہو گیا ہے گائے کی قربانی پہ یا اس کو ذبح کرنے پہ پابندی ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد ہے وہ شروع ہو گیا ہے مسجدیں گرائی جا رہی ہیں تو آ, اب حالانکہ کسی نے اگر بکری بھی رکھی ہو فریج میں تو کہتے ہیں تم نے گائے کا گوشت رکھا مارنا اس کو بجب, بغیر کسی تحقیق, تحقیق, تحقیق, تحقیق کے وہ مار دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا اور کافی عرصے سے ڈال رہے ہیں کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیں وہاں پہ ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوا اور اللہ کرے کہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں لیکن پاکستان میں یہ 1974 میں کامیاب ہو گئے اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا کیونکہ وہ آئینی طور پہ تھا نا اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نشر و شاد کی یا خود کو مسلمان کہنے کی ٹھیک ہے آپ نے آئین میں کہہ دیا کہ دیا ناٹ مسلم بٹ وی آر ناٹ مسلم اونلی فار دا سیک آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لا میں بھی ابھی کوئی چیز نہیں آئی تھی تمہارے سامنے ان کو پتا ہوگا کہ آئین اور قانون میں کیا فرق ہوتا ہے تو آئینی روح سے تو سارا کچھ ہو گیا لیکن اس کی اپلیکیشن قانون میں نہیں آئی وہ پھر دس سال کے بعد انہوں نے ڈکٹیٹر کے ذریعے کروائی اور اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ چونکہ آپ آئین کی روح سے غیر مسلم ہیں اس لیے آپ قانون کی روح سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے بطور مسلمان پریکٹس نہیں کر سکتے اپنی عبارت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اذان نہیں دے سکتے کلمہ نہیں پڑھ سکتے اور اس طرح کی باتیں پھر انہوں نے اس میں شروع کر دی اس لیے فرق یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے آئنی اور قانونی طور پر ہمیں قرار دیا یہ پہلے نہیں تھا थीक. اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی نہیں یہ کیا اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ کتاب دکھا دوں گا جس میں یہ لکھا ہے کہ علماء کے فتبہ اپنی جگہ پہ سیاسی اغراض سے ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے اور اب خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلم لیگ کا ممبر بننے کا اور تحریک پاکستان میں شامل ہونے کا اہل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں انتظر صرف انتظر ان کی, سر... کی غلط ہمیں دور کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں اس وقت हो جو اس وقت جو بھی تھا وہ دینی اسباب پہ تھا اب بھی جو ہے وہ دینی اسباب کی ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس میں سیاست کو شامل کر دیا اور اس کے بعد جو سیاست کا حال ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو پروگرام سامین جاری ہے یہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ میں شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے زاہد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسی ساگا سے انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ پر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام کیسے اللہ کا کہنا ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی بالکل اللہ کا شکر ہے ہم نے بس یہ بتانا آپ کو کہ ہم نے گائیڈنس لینی ہے رب کی جو رب نے کہا ہے وہ فائنل ورڈ ہوتا ہے اللہ نے کہا ہے وہ آتی اللہ واطی ال رسول و اول المر اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اپنے حاکموں کی اگر تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف بات کو لے جایا کرو یہی بہتر ہے اور اس کا انجام بہتر ہے تو جو حاکم تھے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے فیصلہ کیا وہ بالکل حق ہے آپ اس کو اللہ کا فیصلہ کہتے ہیں شکریہ چلیے بہت شکریہ آپ کی آپ نے بات کی زاہد صاحب نے جی اب وہ معاف کیجئے گا وہ مجھے ہنسی آگئی گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ فائن تنازعات فی شائن تو کس میں اور یہ تنازع ہوگا کس سے ٹھیک ہے اللہ سے تو نہیں ہو سکتا جی اور اس کے رسول سے بھی نہیں ہو سکتا تو جب خدا نہیں کہا اطی اللہ و اطیع رسول و اول النمر من کم و ان اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو کس سے جھگڑا ہو اول الامر سے ہوگا نا آپ اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتے آپ رسول سے جھگڑا نہیں کر سکتے آپ جھگڑا کر سکتے ہیں اول الامر سے جب اول الامر سے جھگڑا ہو تو پھر کیا کرنا ہے فرالد اللّہ و رسول تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ٹھیک ہے جب اول الامر نے فیصلہ کیا تو ہم نے لوٹایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ غلط ہے اس لیے آپ عطاط کریں صرف ہماری مخالفت میں ہماری نفرت میں آپ یہ کہیں کہ اول الامر نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو اور ہمارا جھگڑا ہے ہمارا جھگڑا اس اول عمر سے بھی ہے جس نے ہمیں آئین میں غیر مسلم قرار دیا ہمارا جھگڑا اس اول عمر سے بھی ہے جس نے ہمیں قانونی طور پر غیر مسلم قرار ठीक دیا ٹھیک ہے نا ہم نے دونوں دفعہ لوٹایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اس لیے ہم نے لوٹایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمارے حق میں فیصلہ ہے ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا اور ان کو دنیا میں خدا نے سزا دی اور آخرت میں بھی سزا بھگترے ہوں گے باقی اللہ بھی تو جانتا ہے کہ کہاں پہ ہیں وہ کہاں پہ نہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے لیکن ہم نے دنیا میں ان کا معاملہ دیکھ لیا کہ ان کی کیا جو درگت بنی ہے دونوں کی تو یہ بتا رہا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ نہایت ہی منحوس اور بدبخت قسم کا تھا جس کی سزا ان کو اس دنیا میں بھی خدا نے دے دی آگے کا اللہ جانتا ہے بالکل ٹھیک ہے پروگرام ریڈیو احمدی اسامین جاری ہے اور پروگرام میں 10 بجے ہم اپنی فریکوینسی تبدیل کریں گے اور یہ پروگرام دس بجے سے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کچھ حد تک تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کی بات کر رہے ہیں ابھی تک ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ کالر اکثر ہمیں کال کرتے رہتے ہیں مرزا عبد الحمید صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو ایم میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کے کا نام تھا میں عب الحمد صاحب دوسرے چلیے آپ کو یہ پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور اسٹوڈیوز کے نمبر 4164106522 کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کا پروگرام ابھی تک جیسے گرس کیا تحریک پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے چل رہا ہے جی انسد صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں جو انیس سو چوہتر کو جب یہ آئین میں آیا پھر آپ نے بتایا کہ انیس سو چوراسی میں اس کو قانون کا حصہ بنایا گیا امتناع قادینیت آرڈیننس جی ذکر کریں جی اس وقت جی. پھر جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا نا کہ دس سال بیت گئے ہیں اور اس میں ایم ڈی کو کوئی فرق نہیں پڑا جی کیونکہ ہمیں آئنی طور پر یہ کہا گیا کہ آپ یو آر ناٹ مسلم لیکن جو آ, اس کی امپلیکیشنس تھیں وہ نہیں ہوئیں کیونکہ وہ سجیسٹ نہیں کی گئیں آئین میں تو ترمیم کی گئی لیکن قانونی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے تو کیا کریں گے تو یہ کیا کریں پھر اور جو اس وقت کی اسمبلی کی جو کاروائی تھی وہ اب وہ بھی شائع ہو شایح گئی ہو چکی ہے اور اس میں سیدنا حضرت خلیف السّی السلّم اللہ تعالیٰ نے جو بیانات دیے جو اٹارنی جنرل نے یا یہ اختیار صاحب نے جو ان کے ساتھ سوال جواب کیے اور علماء کا ایک پینل جو تھا وہ ان کی معاونت پر موجود تھا لیکن حضور کے جو جوابات تھے وہ اللہ کے وجہ سے اتنے مدلل تھے کہ اٹارنی جنرل بعد بار پریشان ہوتا تھا اور یہ ساری رداد لکھی موجود ہے ان کے پاس حالانکہ وہ پوری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو بھی انہوں نے بتایا ہے اس میں ہی ان کو جو ضلعت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس میں بالکل عیاں ہے اور جب حضور تشیف لے گئے ہیں یعنی جتنے دن بھی ہوا ہے وہ معاملہ اس کے بعد جو چند پارلیمنٹ کے ممبر تھے انہوں نے برملا یہ کہا کہ مرزا ناصر احمد نے جو سوالات آپ کے اوپر کیے ہیں آپ ان کا جواب نہیں دے سکے جی ہمارے علماء جو ہے وہ منہ میں گھنگریاں ڈال کر بیٹھے رہے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ ہم باہر جا کر اپنی نوجوان نسل کو کیا بتائیں گے بالکل ایک نے نہیں کئیوں نہیں کہا اور یہ چھاپ ہم نے نہیں چھاپی اگر ہم چھاپتے تو آپ کہتے جی کہ آپ نے اس میں کچھ یہ باتیں اپنی طرف سے لکھ دی ہیں خود گورنمنٹ آف پاکستان نے شائع کی ہے اور فہمیدہ مرزا جو پیپلز پارٹی کے دور میں اسپیکر ان کے حکم پر اس کو پھر پبلک پبلک uh, کیا گیا لائبریری میں رکھا گیا پھر اس کو شائع کیا گیا اور یہ جگہ جگہ پہ پھیل گئی ہے تو وہ رسوائی اور ہوئی جب تک نہیں چھپ رہی تھی جب تک پبلک نہیں ہو رہی تھی تب بھی رسوائی تھی ہم کہتے تھے چھاپتے کیوں نہیں چھاپتے کیوں نہیں اب وہ چھپی ہے تو اس کے بعد بھی مزید رسوائی ہوئی ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں کیونکہ اس وقت جو اس وقت بھی گواہ چند موجود ہیں زندہ ہیں کے جو اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب جی. ان کو یہ کہا کہ آپ اس کو شائع کریں گے تو انہوں نے کہا جی اگر ہم شائع کریں گے تو آدھا پاکستان ایم دی ہو جائے گا چنانچہ so, انہوں نے انتظار کیا کہ وہ آدھا پاکستان جو ہے وہ گزر جائے دریا کے نیچے جی. سے پلوں کے نیچے سے پانی گزر جائے اور وہ حالات ایسے آ جائیں جس میں اس کا جو تاثر ہے وہ نہایت حد تک کم ہو جائے بالکل اب وہ جب سامنے آئی ہے تو وہ اس کی بھی وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں جو چند باتیں ہیں وہ میں بھی یہاں پہ وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہتا ہوں دوسرے بھی ہمارے دوست بیان کرتے رہتے ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ دینی بنیاد پر نہیں ہوا تھا ایک سیاسی فیصلہ تھا وہ था. سیاسی فیصلہ تھا اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جی. پیپلز پارٹی کے تھے ان کے بھی وہ بیانات وہ کیا اس کا نام ہے لڑکے کا نذیر ناجی صاحب کا بیٹا انیک ناجھ جیسے اس کے پروگرام میں بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی. بھی انہوں نے کہا اور ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی کہا کہ یہ سیاسی दिख فیصلہ تھا جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں جسٹس جاوید اقبال انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا اور بھی جو قریبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دینی فیصلہ نہیں تھا یہ سیاسی فیصلہ تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ آرڈیننس آیا تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ کروں کہ اس کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے سے دے رکھی ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر جو ہے وہ ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ ہیں میں ابھی نکال کے آپ کو بتاتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے افزب اللہ شاء طریم و من ازلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے مم منع منا مساجد اللہ جو منع کرے اللہ کی مساجد کو این یوسک یوس يُس، کرا فی ہو کہ اس میں اس کا نام جو ہے اس کا ذکر کیا جائے ٹھیک ہے وسا فی خراب اور ان کی خرابی کے درپہ ہو گیا ہو ان مساجد کے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس بات سے اللہ کی مساجد کو منع کرے کہ اس میں اللہ کا جو ہے وہ اس کے نام کا ذکر نہ ہو اور وہ ان کی خرابی کے درپہ ہو جائے کا یہ وہ لوگ ہیں ماں کا لہم ان کے یہ بہتر نہیں تھا ید خلوحا کہ وہ اس میں داخل ہوتے اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فت دنیا خزیون ان کے لیے اس دنیا میں بھی تباہی ہے ولحم فل آخرت عذاب و نظیم اور ان کے لیے آخرت میں بھی ایک عذاب عظیم ہے اور آگے فرماتا ہے ولّاہل مشرق و <وَالْمَغْرِب> مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہی ہیں ف آئینہ ماں تو ولو بس تم جدھر بھی رخ کرو گے فصم ماں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ اس طرف ہی ہوگا ان اللہ علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے تو اب یہ جو پہلی آیت ہے ایک سو پندرہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈکٹیٹر کی خبر دی کہ وہ اتنا بڑا ظالم تھا فرما کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے اللہ کی مساجد سے اس کا نام بلند کرنے کی اس نے پابندی لگا دی جی. اور پھر ان کی خرابی کے در پہ ہو گیا یعنی کلمہ کو پر وہ پھٹے لگا دیے مٹانا شروع کر دیا اذان پہ پابندی لگا دی مسجد کو مسجد کہنے سے بنا کر دیا جی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تمہیں تو ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہونا چاہیے تھا لیکن تم تو جوتوں سمیت گھس گئے وہاں پہ پولیس والے جی. وہاں پہ جاتے رہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا میں وہ آگ میں جلا ہوا کے اندر جی اور آج تک نہیں پتہ لگا کیا ہوا اور جو خدا نے کہا کہ اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے تو ہمیں تو اس کا یقین ہے کہ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہی ہے اب آگے اللہ فتح جانے اور اس وقت کے خلیفہ کو خدا نے یہ تسلی دی, دی کیونکہ اس آرڈیننس کے نتیجے میں سعید نہ حضرت خلیط نصی راب اللہ کو ہجرت کرنی پڑی جی کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خلیفۃ المسیح ہو اور وہ السلام علیکم نہ کہے ٹھیک ہے اور وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہے اور مسلمانوں جیسا بہیو نہ کرے چنانچہ ان کو ہجرت کرنی پڑی تو خدا نے کا کوئی فرق نہیں پڑتا مشرق بھی خدا کا ہے مغرب بھی خدا کا تو جدر جائے گا اللہ کا چہرہ ادھر ہوگا اللہ کی توجہ تیرے ساتھ ہوگی اور پھر ایم اے کی خوشخبری دی ان اللہ واسم اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا اور بہت جاننے والا ہے تو باپ یہ دیکھیں اگر حضور نہ جاتے تو ایم ٹی اے تو ابھی نہیں بننا تھا نا جی yeah. <coughs> پاکستان میں نہ ٹیکنالوجی تو اس وقت نائنٹین فور میں نہ ہی وسائل تھے وسائل تو خیر باہر بھی نہیں تھے جب حضور بیر لے yeah. گئے ہیں تو وہاں پہ کم از کم یہ ایکسیس پیدا ہو گئی اور جب حضور نے ایم ٹی اے کی بات کی ذکر کیا تو خود جماعت والے کہتے تھے حضور کہاں سے ہوگا یہ تو بالکل. بڑا پیسہ ہے رشین سیٹلائٹ سے بات کی پھر آگے چلتے چلتے نہ دا ریسٹ از ہسٹری بالکل اور اللہ کے فضل سے آج وہ ایمٹی اتنا کامیاب ہے کہ میں ابھی وہ جلسے کے بعد ہی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جلسے میں پابندی لگائی جے. جو ایک ملک میں ہوتا تھا اب وہ جلسے نہ صرف یہ کہ ہم پوری دنیا میں ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا دیکھتی بھی ہے ہم عالمی ہم جلسے یو کے کا جلسہ عالمی جلسہ ہے جرمنی کا جلسہ امریکہ آ. کا جلسہ کینیڈا کا جلسہ کادیان کا جلسہ گھانا کا جلسہ انڈونیشیا بالکل. کا جلسہ یو نیم اور ہم اللہ کے فضل سے ہم ٹی اوپر دیکھتے ہیں اس کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان اللہ واسم لاکھوں بیتیں ہونے شروع ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو تائید و نصرت ہے وہ رزائے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے مان لیا آپ نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے آپ نے مانا نہیں ہے آپ نے اپنے نفس کو مانا ہے آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہاں کہ آپ نے اول اعمر کی اطاعت کی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ عل العمر کی اطاعت کر کس میں رہے ہیں ٹھیک ہے آپ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت میں اس کی اطاعت کر رہے ہیں آپ اسے جھگڑا نہیں کر رہے آپ اس کے ساتھ شامل ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو جس میں شامل ہیں اس جو اس کو عذاب پہنچا ہے اس کے عذاب سے ڈریے خوف کھائیے کہ کہیں آپ اس کے ساتھ لپیٹ میں نہ آ جائیں چلیے بہت شکریہ انصر صاحب سامن پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری ہے اب پروگرام میں وقت ہے جب ہم اپنی فریکوینسی اے ایم 530 تھرٹی پر لے کر جاتے ہیں اور اب سے ایک منٹ کے بعد یعنی 10 بجے شب ہمارا پروگرام شروع کیا جاتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر ریڈیو احمدیہ اے ایم فائیو تھرٹی پر دس بجے سے لے کر رات کے بارہ بجے تک پیش کیا جائے گا یعنی دو گھنٹے کا پروگرام دو گھنٹے ہمارا اور آپ کا ساتھ پھر رہے گا اے ایم فائیو تھرٹی پر ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو یا ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فور ون زیرو سکس ان پہ کال کر سکتے ہیں یہی نمبر رہتے ہیں ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود رہیں گے شب بارہ بجے تک آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح سے جس طرح سے ہمارا پروگرام اس فریکوینسی پہ چل رہا ہے فرق صرف اتنا سا رہتا ہے کہ ہمارا پروگرام اب جو پیش کیا جائے گا دس سے بارہ بجے تک وہ اے ایم فائیو تھرٹی پر ہے ان کی اسمارٹ فون کی ایپ بھی موجود ہے یا پھر آپ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب اسلام اسلام اسلام کے یہ والا پروگرام بھی اور اب سے بات شروع ہوئے والا پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک منٹ کے بعد اے ایم فائیو تھرٹی پر تب تک سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahimadiya Dindama Ahimadiya Dindama Ahimadiya Dindama You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahimadiya Dindama